الحمد للّہ رب العالمی ولاقبۃ المطقی وسلۃۃ وسلام علیہ سید الامبیا و المسلیم کال اللّہ تعلیٰ و تبارک القرآن المجیت ونفرقان الحبیب بسم اللّہ رحمٰن ذہیم یازینہ منتقل في السلم فح صدق الله مولانا العظیم مسد کا النبي نبی الکریم الروف الرحیم ونجنا من النار اللّہ منو قلوبہ ناب القرآن وزین اخلاق نابل قرآن واد خل نجن طب قال الله تعالیٰ و في شان خبیب ہی محبر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 تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے جہات بھی اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات بابرکات کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے مخبو دانا ریو مالکے رقابے مم فخرے ارب عجم والیے کون مکان سیاہ لا مکان سید ان جان سرور ورے لالا رخان تاباں سر نشینے مح ماہ خوباں شہنشاہ شاہ حسینہ تمائےائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جل صبح سبھے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 زبیر احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید سے چند کلمات نور آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اسی عنوان سے آج کی گفتگو کو ترتیب دینا چاہوں گا غلط رسومات اور ان کے تدارک کے عنوان سے آپ آج کی گفتگو کا سرنامہ آپ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ شان شانہ نے پہلے ایمان کو مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے جو پہلے ہی اہل ایمان ہیں جو لوگ حال سے باہر ہیں یہاں ان کے لیے تو اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جو حال سے باہر ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں لیکن جو حال کے اندر پہلے ہی موجود ہوں انہیں اگر کہا جائے کہ جو حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں تو یہ حصول حاصل کراتا ہے اور حصول حاصل محانست جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ بے مقصد ہوتا ہے قرآن مجید اللہ کی لا کتاب کتاب ایسے کسی بھی نقص سے مبرا ہے بظاہر یہاں حصول حاصل دکھائی دے رہا اے ایمان والو اسلام میں آ جا اور ایک دوسرے مقام پہ آمن آمنو بہ رسول ہے اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پہ ایمان لیا تو وہاں بھی ایمان والوں کو دعوت ایمان دی گئی اور یہاں بھی اہل ایمان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی گئی بظاہر حصول حاصل دکھائی دیتا ہے لیکن امام فخر الدین رازی اور دیگر تفسیر میں اس پر گفتگو کہ یہ حصول حاصل نہیں ہے کہا ایک تو اس آیت کریمہ کے مخاطبین جو ہیں وہ منافق ہیں اور منافق مومن کہلاتے تھے ان کو کہا گیا ہے اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو دل سے محمد عربی کے غلام بن جاؤ دوسری بات جو شان نزول اس آیت کریمہ کا ہے اور جس سے میرے آج کے عنوان کے قد و خال ظاہر ہوں گے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضور کا جانا معمولی نوعیت کا تو تھا نہیں صحابہ تالا ان بدرو علینا کے گلدستے لیے حضور کا استقبال کر رہے تھے اور وہ کتنا خوبصورت دن تھا جب بنی نجار کی بچیاں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے حضور کا انتظار کر رہی تھی اور جو ہی حضور جلوہ فراز ہوئے تو یہ آواز آ رہی تھی تالا ان بدرو من مین صدیت واجب شکر و علینہ دائی مرک اسلام حفیظ جنندری نے اس کو اپنے لہجے کا حسن دیا تو اس تاریخ کو نظم کے سانچے میں یوں ڈھالا مسلمہ بچے بچیاں مسرور تھے سارے گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی عجیب رنگ تھا عجیب ماحول تھا ہر کوئی حضور کا منتظر ہے ابن ماجا شریف میں روایت ہے جب حضور تشریف لائے تو حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں روشن ہو گئی اور شارحین لکھتے ہیں کہ یہ فقط مانوی نور نہیں تھا ایک ہوتا ہے کہ مانوی طور پہ روشنی آنا جس طرح آپ کہتے ہیں جناب آپ آئے تو محفل میں روشنی آ گئے اس سے مراد تر ہے روحانیت ہے فرقت ہے بشاشت ہے رونق ہے حضور تشریف لائے تو مدینہ چمک اٹھا تو اس سے کیا بشاشت روحانیت مراد ہے یہ تو ہے ہی تو شارحین کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا اور آقا کریم کے چہرے سے واقعی نور نکلتا تھا اذا سوہا استنارہ بچ ہوئی جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں سوئی گمہ بیٹھ اور حضور کا گھر ہے دیئے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے تو میں پریشان بیٹھی تھی کہ حضور جلوہ فراز ہوئے تو میں نے عرض کی کہ حضور سوئی گم ہو گئی ہے تو آقا مسکراتی ہے اب لفظ سنویں کہتے ہیں فاتو بوئینا تو حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر تو گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنا یہ سے سے نہیں نورے حصی سے ممکن ہے تو آقا جب مدینے میں داخل ہوئے تو اتنی روشنی پھیلی اتنے اجالے ہوئے کہ مدینے کی کچی دیواریں حضور کے چہرے کے انوار سے چمکنے لگیں روشن ہو گئیں گھر گھر حضور کا تذکرہ ہر شخص حضور کا منتظر ہے ہر بندہ عقیدتوں کے پھول لیے کھڑا ہے اور ہر ایک کی آرزو ہے کہ حضور میرے گھر کے مہمان بنے اب آقا کریم کس کا دل توڑتے اونٹنی کی محاذ کی گردن پہ ڈال دی اور کہا خلو سبھی رہا ناکہ تھی مامور تو منت میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے جو خدا کہے گا وہی کرے اب جب بھی حضور کی ناکہ کسی کے گھر کے قریب سے گزرتی تو وہ کیا کہتے ہلوما ادینا یا رسول اللہ اِلَلَ دے بل ادا حضور ہمارے گھر آ جاؤ ہمارے گھر بڑے کھلے ہیں چار مہمان آئے تو سنبھال بھی لیں گے ہمارے پاس اصلے بھی ہیں کسی نے حملہ کیا تو منہ توڑ جواب بھی دیں گے تو وہ عرض کرتا ہے حضور فرمات اس کی راہیں چھوڑ دو جو خدا کہے گا یہ وہی کہے اور بڑی خوبصورت بات اور یقیناً آپ کو تسکین پہنچے گی اتنا خوبصورت جبلا قبیلہ بلون نجار نے جارنے کہا اور یہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا جب اوٹنی اس محلے سے گزری تو انہوں نے کہا ہل اخوال حضور ادھر تو آ جاؤ نا یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میری رہیں چھوڑ دو اوٹنی کو جو اللہ کا حکم ہوگا وہی وہ کرے گی لوگ منتظر رہے پھر کیا ہوا سہل اور سہیل دو یہ تین بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی ہوئی اور مدینے کے لوگ وہاں چوہارے خوش کیا کرتے تھے۔ اونٹ دی جا کے وہاں بیٹھ گئے۔ نیویںاں دا پرونا ہے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہے ہیں۔ اونٹنی کو اٹھایا گیا پھر بیٹھ پھر اٹھایا گیا پھر بیٹھ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دوڑتے دوڑتے آئے اور حضور کا سامان اٹھانے لگے اور عرض کی حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھانا اب تو میرے مقدر جا اٹھے۔ پھر حضور کو گھر لے گئے گھر گر حضور کی باتیں ہر پہ حضور کے تذکرے آپ جانتے ہیں کہ مدین میں سیاسی اور معاشی تغلب اور تسلط یہود کا تھا سیاست پر بھی اجارہ داری ان کی تھی اور وہاں کے جو حالات تھے معاشی وہاں بھی استحکام انہیں حاصل تھا جب لوگ حضور کے گرد جمع ہونے لگے تو, تو سب سے, سب سے زیادہ, زیادہ فکر, فکر یہود کو ہوئی کہ یہ شخص اس طرح لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز رہا اور لوگ ایک ایک کر کے قریب ہوتے گئے تو پھر ہماری تو ختم ہو جائے تو ایسے کرو کہ اس سے بحث کریں مناظرہ کریں اگر ہمارے سوالوں کا معقول جواب دے گئے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا لاہے عمل کیا ہوگا پھر سوچیں گے اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو ہم ڈنڈورا پیٹیں گے کہ نبوت کا اعلان ہے اور ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکے سو سوال ترتیب دیے عبداللہ ابن سلام پڑے لکھے شخص تھے اور علمی خاندان سے تعلق تھا کہا تم پڑھے لکھے ہو سلیقہ شیار ہو بات کرنے کا ڈھب رکھتے ہو گفتگو کا انداز رکھتے ہو تم جاؤ اور جا کے مسلمانوں کے اس نبی سے بات کرو سوالوں کا جواب ملا تو پھر ہم سوچیں گے لیکن اگر اس سوال کا وہ یہ جواب دیں تو اس پر یہ تراز کرنا اس کا یہ جواب دیں تو اس پر یہ تراز کرنا پورا سوال نامہ انہوں نے ذہن میں ترتیب دیا اور عبداللہ ابن السلام خود بھی پورے سوال ترتیب دے کے گھر سے چلے علماء یہود نے ہاتھ اٹھا لیے کہ خیر سے واپس پلٹے لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے عبداللہ ابن سلام جب حضور کی مجلس میں پہنچے اس وقت حضور سلا رحمی پر گفتگو کر رہے تھے جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے یہ کونے میں جا کے بیٹھ گئے حضور کی باتیں سنتے رہے وہ جو گٹڑی اٹھا کے لے گئے تھے سوالوں کی وہ کھل گئے اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے مرشد اقبال اللہ اکبر رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جوابِ ہر سوال حل شبد ہر مشکلت بے کیلو کال تیری ملاقاتی تو سارے سوالوں کا جواب اور بغیر کسی پوچھے سارے مسئلی حل ہو گئے اور اقبال کہتا ہے مریدِ ہندی وہ کہتا ہے یک نظر کر دی وآدابِ فنا آبوختی وآخنک روزے کے خاشا کے مرا وآسوختی کہ ایک نظر کی اور میرے سارے مسئلے حل کر دیے نظر کی جو نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر گئے تو عبداللہ ابن سلام جو سوالوں کی ایک بھاری گٹھڑی اٹھا کے گئے تھے جب حضور کو دیکھا سارے سوال بھول گئے گٹڑی کھل گئی سوال کی طرح اڑ گئے عبداللہ ابن سلام بیٹھ کے حضور کے چہرے دور کو دیکھ رہے ہیں مجلس اختتام کو پہنچی فرمائے عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے عرض کی حضور آپ کا غلام بننے آیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے سارے سوال بھول گئے کہا میں غلام بننے آیا عبداللہ ابن سلام حضور کے دامن رحمت میں آگئے اب وہ جو انتظار میں تھے کہ تھوڑی جیرے کے بعد عبداللہ ابن سلام آئیں گے اور ساری کہانی سنائیں گے کہ میں نے کیا سوال کی انہوں نے کیا جواب دیئے تو جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن سلام بھی حضور کے غلام بن گئے علماء یہود سے اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور وہ دوڑے دوڑے مجلس نبوی میں آن پہنچے اور عبداللہ ابن سلام کو کوسنے لگی کہ تو نے یہودیت کی ناخا کا کر دیا تو نے رسوا کر دیا یہودیت تو نے کوئی سوال کیا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا پھر تو مان لیتا ہم سمجھتے کہ علمی پیاس بجھ گئے تو مطمئن ہو گیا لیکن ہم نے سنا کہ تو نے سوال بھی کوئی نہیں کیا اور تو نے اسلام اختیار کر لیا ہے یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے عبداللہ ابن سلام بولے کہ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے مجھے نہیں پتا چلا میرے ساتھ ہوا کیا بس اتنا پتا ہے کہ جب میں آیا اور اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا انا بجھا ہوں لسا بے بجے کذاب تو میں نے سوچا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا چہرہ ہی ایسا تھا اس کو صاب اشکات نے بھی لکھا امام ابو دود نے اس کو ابود شریف کے اندر بھی لکھا اور بھی لوگوں نے اس واقعہ کو بیان کیا کہنے لگے کہ جب میں نے اس محبوب کے جمالے جہاں آ کو دیکھا وج نہ ہو لسا تو میں نے جان دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ نے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی ہے کہ جو دیکھتا ہے پھر وہ مانتا چلا جاتا ہے اب عبداللہ ابن سلام چونکہ پڑھے لکھے شخص تھے وہ اسلام لے آئے اور یہودیوں میں ایک اہم شخصیت تھے اور جب وہ اسلام لے آئے تو بھی اسلام لے آئے ابن یامین بھی اسلام لے آئے اسد بن قاب بھی اسلام لے آئے بن زید بھی اسلام لے آئے اور ان کے ساتھ ایک باقاعدہ گروپ اسلام کے اندر داخل ہوا اب جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم جس دین میں ایک عمر گزاری ہے وہاں ہفتے کے دن کی تعظیم ہوتی تھی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہودیت کے اندر نہیں پیا جاتا اور نہ اونٹ کا گوشت کھایا جاتا تو ہم جس دین میں رہے ہیں وہاں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے دودھ پینا جائز نہیں ہے ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اب ہم اسلام میں آ گئے تو اسلام اونٹ کا گوشت کھانے کی تاکید نہیں کرتا مباح ہے میسر ہے طبیعت مانتی ہے حالات ہیں تو کالو کوئی بات نہیں ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت کھا کر نہیں دیکھا ہوگا چیک کر دیکھا ہوگا اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا اونٹ کا گوشت نہیں کھایا اس کا دودھ نہیں پیا اسلام کوئی قدر نہیں لگاتا کہ تم ضروری اونٹ کا دودھ پیو یا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ جب اسلام اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو مباح قرار دیتا ہے مباح کو کہتے ہیں جس کی دونوں سمتیں برابر تو اگر استعمال کرتے تو ٹھیک ہے نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے تو چونکہ ہم بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے اب اس عمر میں پہنچے اور ہم نے کبھی بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا اور مذہبی اعتقاد تھا کہ وہ جائز نہیں ہے اب اسلام میں آئے تو اسلام کون سا واجب قرار دیتا ہے ہم نہیں کھاتے اسلام واجب قرار دیتا تو چلو ہمیں یہودیت کی ایک رسم توڑنا پڑتی لیکن اسلام تو واجب قرار دے ہی نہیں رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا گوشت کھانے کی لہٰذا انہوں نے جن لوگوں کا میں نے نام گنوائے حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت سالبہ حضرت اسد حضرت اسید حضرت کیس بن زید اور دیگر ابن یامین یہ سارے جو لوگ یہودیت سے تائب ہو کر اسلام میں آئے تھے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا کس ترک کیا اس خیال سے کہ زمانہ یہودیت کی جو ریت تھی وہ برقرار اسلام میں بھی ہم رکھ سکیں اور ہمارا یہ عمل اسلام کے کسی واجب کو اور اسلام کے کسی فرض کو نہیں توڑتا اور اسلام کی اس سے مخالفت نہیں ہوتی ہے ہفتے کے دن وہ کام پہ کس نہ جاتے کہ اسلام کون سا کہتا ہے کہ تم ہر روز ہی کام کرو ہفتے کے دن ہم نہیں جاتے اور ہفتے کے دن وہ اس کی دن کی تعظیم کرتے جو ان کے جو ہے وہ تھے اس دن کے حوالے سے تعظیم کے ذابطے ان کو بجا لاتے اب یہ ان کا عمل تھا تب یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نازل ہوئی اور اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے صحاب تھے ارشاد ہوا یا میں مِقَافَ اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آو یہ کیا ہوا کہ اسلام بھی قبول کر لیا اور یہودیت کی غسموں کا پاس بھی رکھتے ہو جبکہ وہ دین منسوخ ہو چکا ہے اور کوئی اوٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے اوٹ کا گوشت اور اوٹ کا دودھ کوئی پیے نہ پیے اسلام پابند نہیں کرتا لیکن تمہارے ذہن میں یہودیت کی ایک رسم کا لحاظ اور خیال ہے اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ اور اس کا دودھ بھی پیو اور انہیں پابند کیا گیا کہ تم نے اونٹ کا گوشت کھانا ہے تاکہ زمانہ یہودیت کی اس رسم کا جو احترام دل و دماغ پہ تاریخ ہے وہ کچی کچی ہو جائے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور اسلام کا تفقت واضح ہو جائے عبداللہ اکن سلام اور ان کے اصحاب کو پابند کیا گیا کہ تم نے اونٹ کا گوشت دکھانا ہے اور اونٹ کا دودھ بھی پینا ہے اور ہفتے کے دن کام پہ بھی جانا ہے جس کا باقی دنوں کا معمول ہے ہفتے کے دن کا بھی وہی معمول ہو یہ ہے اسلام کا مزاج اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اتنا غیرت مندین ہے جس رسم سے اسلام کی کوئی قدر پامال نہیں ہوتی جس رسم سے کوئی واجب نہیں ٹوٹتا تھا جس رسم کو ادا کرنے سے کسی فرض سے ٹکراؤ نہیں تھا اسلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی میرا ماننے والا ہو اور غیروں کی رسموں کو ملحوظ رکھتا پھرے اقبال کہتا اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر یا تو پھول کی طرح ہو جا کہ بدل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تیری آواز نہیں آنی چاہیے یا پھر بل بل کی طرح ہو جا کہ شورو ہو تیری زندگی کا مقصد ہو تو یہ نہیں ہے کہ کبھی تو ادھر کبھی تو ادھر اس میں پیر بے بل بل ہو یا, یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام چاہتا ہے کہ میرا جو ماننے والا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو اور اور کسی سمت وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے شاید اسی کا نام ہے تو ہی نے جستجو ہو منزل کی تلاش چرے نقشے کفے پا کے بعد یہ اسلام کا مزاج اس سے ہم اسلام کا مزاج سمجھ سکتے یہ بظاہر ایک عام سی بات ہے لیکن اس سے اسلام کی غیرت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے کتنا حساس دین ہے اسلام اپنی انفرادیت کی اور اپنے تشخص کی کیسے حفاظت کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اسلام کی نزاکت کیا ہے اس سے ہم ساری بات سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام کے اصحاب کو اس چیز کی اجازت نہ دی گئی کہ وہ یہودیت کی ایک رسم کو ملحوظ رکھیں گو و شریعت کے کسی ضابطے سے ٹکراتی نہیں تھی اب اس شان نظول کو ذہن میں رکھے ہیں اور اسلام کے اس مزاج کو سامنے لائیں اب آ جائیں آپ رسم ہنا کی طرف اب آ جائیں آپ بسنت کی طرف اب آ جائیں گڑولیاں بھرنے سے لے کے شام کلندر کی موسیقی تک اور آپ آ جائیں اب جو ہے وہ دیکھیں اپنے مزاج زندگی کو اور اپنے انداز معاشرت کو اسلام کی غیرت بھی دیکھیں اور ادھر اس انداز کو بھی دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اگر کوئی رسم اسلام کے ضابطے سے ٹکر نہیں لے رہی لیکن اس رسم کا تعلق کسی اور دین سے ہے تو اسلام اس کو بھی گوایا نہیں کرتا اور اگر کوئی رسم اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکر پیدا کر رہی ہو تو وہ کس طرح جائز ہوگی اور اس کو کس طرح ہم سینے سے لگا کر کے مسلمان کہلا سکتے ہیں اب بار بار اس پہ غور کریں اگر میں چاہوں تو اس پہ دو گھنٹے گفتگو بھی کروں اور اگر آپ چاہیں تو اسی بات پہ رک جائیں اور غور کریں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اور رسوم و رواج کے حوالے سے اسلام کی غیرت کا تقاضا کیا اور وہ کیا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کے حوالے سے وہ کہتا ہے میرا ہو اور کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب میرا ہے اسلام نے کیا اس کو زندگی گزارنے کا اصول نہیں دیا خوشی اور غم کے موقع پہ اس کو ہدایات نہیں دی شادی بیاہ کی تقریب ہو یا جنازہ پڑا ہو اسلام نے تعلیمات نہیں دی ہیں؟ عقیقہ ہو یا بنیما ہو اسلام نے اس کے مطابق جو ہے وہ روشنی نہیں دی ہے تو ہم جب اسلام نے سب کچھ دیا ہے تو ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں تو ہمارے تصوف میں یہ بات کہتے ہیں کہ اور کسے وال کیوں میں پیر کنگال نہیں میرا اب اسلام کے دامن میں معاشرت بھی ہے اسلام کے دامن میں اقتصادیات بھی ہے اسلام کے دامن میں معیشت کا حسن بھی ہے اسلام تمہیں خوشی اور غم کے سلیقے اور طریقے بھی سکھاتا ہے تمہیں زندگی کے اسلوب اور ڈھپ بھی سکھاتا ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک اور تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے میں اسلام کی روشنی موجود ہے پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو تم یہودیوں سے تم عیسائیوں سے اور تم دوسرے لوگوں سے اپنی تہذیب حاصل کرو وزا میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنو یہ مسلمہ ہے جنہیں دیکھ کے سرمائنگ ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب کچھ ہو مگر بتلاؤ کے مسلمان بھی ہو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا دینا چاہ رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں اس عنوان کے ساتھ آپ جتنے بھی عنوان رکھ لیں اور ہر وہ رسم جو اسلام کے ضابطوں سے ٹکراتی ہے میں نے ٹکراتی ہو اونٹ کا گوشت اگر کوئی نہیں کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ملبوز تھا کہ یہودیت میں میں نے نہیں کھایا اب بھی نہیں کھاؤں گا تو لہذا خیال کو توڑا اور اس سوچ کے پلزے پلزے کیے اور اس سوچ کی دجیا بکھیری تم اونٹ کا گوش چبا چبا کے کھاؤ گے تاکہ جو تصور باندھ رکھا ہے وہ ٹکڑے, ٹکڑے ہو جائے اور یہ وہ چیز تھی جس کا تعلق اسلام کے کسی واجب یا کے مقابلے میں نہیں تھا مبا میں تھا اور مباح کے بارے میں اسلام کی یہ غیرت ہے جو امر مباح ہے اس کے بارے میں اسلام کی یہ غیرت ہے تو جو حرام ہو چیزیں اور ہم اس کو اپنے کلچر کا حصہ قرار دیں اپنی تہذیب قرار دیں تو کیسے, کیسے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے صاحبوں علامہ اقبال کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہوں گا ایک تو ان کا جملہ ہے نا کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حاشنی اور ان کا ایک نصری جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور بڑی بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر اقبال کہتا ہے کہ مغرب کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے اور مسلمانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائیں مرب اگر پیچھے پلٹے گا تو سوائے کے کے پیچھے پلٹے گا تو مدینہ وحی کے نور سے چمکتا ہوا دکھائی دے گا. اس لیے وہ اگر آگے جاتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے وہ پیچھے دیکھے سوائے تاریکیوں کے ان کے پاس کچھ نہیں سوائے اندھیروں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے جب یورپ کی گلیوں میں اندھیرا تھا مدینے کی گلیوں میں علم کا نور پھیلہ ہوا تھا جب شاغلیمان اور اس کے لارڈ ابھی دستخج کرنے کی مشک سے گزر رہے تھے تو اس وقت ابن حضم کے کلم سے ایک ہزار کتابیں نکل چکی تھیں آپ پڑھیں اپنی تاریخ کتنی روشن تاریخ ہے تمہاری کیوں احساس کم تری میں مبتلا ہو گئے ہو کیوں گر گئے ہو لوگوں کے قدموں میں جو زندگی کا سلیکہ نہیں جانتے کیوں ان سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو جو مسلمانوں کے تلوے چا کیوں ان سے زندگی کی خیرات مانتے ہو جنہیں اصول زندگی سے شناسائی نہیں تھی جنہیں استنجا تک مسلمانوں نے سکھایا آپ پڑھیں تاریخ اندلس کی آپ کرتبہ کی تاریخ پڑھیں چودہ سو ستونوں پر مشتمل اس مسجد کرتبہ کی اور وہاں پھیلی ہوئی یونیورسٹیوں اور وہاں کے کارجوں اور مدارس کی تاریخ پڑھیں یہ سواد آشنا بھی نہیں تھے حروف تہجی کو بھی نہیں جانتے تھے اور مسلمان جو ہے وہ زمانے کو علم اور فلسفے کی روشنی اور جو ہے وہ کائنات کو اجالے روشنیاں دے رہے تھے کائنات کو جتنی بھی روشنی دی ہے محمد عربی کے غلاموں نے اقبال کہتا ہے اے ہے یاد تجھ کو اے گل اندلس اے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا وہ عبد الرحمان الاول کا بویا ہوا درخت جس کو عبد الرحمان داخل بھی کہتے ہیں جس کو اقبال صحرائے عرب کی ہور کہتا ہے تو وہ کیا ہمارا خوبصورت ماضی تھا اور کتنی روشن ہماری وہ تاریخ ہے جس کو آج مسلمان بھول چکے ہیں تو اقبال کہتا ہے کہ تمہارا تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم پیچھے جاؤ چونکہ تمہارے پیچھے روشنی ہے تمہارے پیچھے اجالے وہ ایک زمانہ تھا جب نائن الیون کا واقعہ ہوا تو اس وقت بش نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے تو میں نے اگلے جمعہ مبارک کو کہا تھا میں نے کہا تھا یہ گوری چمڑی والوں کو پتھر کے زمانے سے نامونوسیت ہوگی ہماری زندگی کا سارا حسن تو اس پتھر والے زمانے میں, میں نے کہا، لے جاؤ ہمیں اس پتھر والے زمانے میں اس زمانے میں سانس گھٹ رہا ہے ہمارا جب بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے جب ایک دوسرے کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں جس کی لاٹھی اس کی بے حیائی بدکاری کا بدتمیزی ہے ہم اکتا ہیں اس دور سے کوئی لے جائے ہمیں اس دور میں اس پتھر والے دور میں لے جائے جب کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زندگی کا درخت دیا کرتے تھے ہمیں لے جاؤ اس دور میں ہمیں پہنچا دو زبانے میں جب حضور ابو بکر عمر عثمان ولی محبت کے جذبات میں آ جاتے تھے لے جاؤ اس دور میں جب مسجدیں کچی تھی مگر ایمان پکے تھے ہمیں لے جاؤ اس دور میں جب مدینے میں بکریاں مم آ رہی تھیں اور اونٹ جگالی کر رہے تھے اور حضور زمانے کو زندگی کی خیرات بانٹ رہے تھے سلمان تھا کوئی علی تھا ہم تو اکدا گئے ہیں اس دور سے. ہمیں لے جاؤ تمہارے لیے اس دور میں کوئی نامونوسیت ہوگی ہماری زندگی کے سارے اجالے تو اسی دور میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے اس دور میں جو ہے وہ حسن ہے اور ہم تو تلاش کرتے ہیں وہ اقبال کہتا ہے پیچھے کی طرف دوڑ ہے زمانے اور مجھے لے جا اس چوکھٹ پہ اور اس دربار میں لے جا جب یتیموں کے سروں پہ محبت سے ہاتھ پھیرا جا رہا تھا اس دور میں لے جا جب یتیم بچیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جا رہا تھا اس دور میں لے جا جب 9 سال کا محمد عربی یتیموں اور بیواؤں کے سہارے اور اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مغرب کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے پیچھے سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں ہے اب مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ وہ پیچھے کی طرف اس لیے تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی تہذیب کو دیکھنے کی کسی کو دیکھ کے کبھی جا رہے ہو کسی کو دیکھ کر کے کبھی ان کا اندازے معاشرت اختیار کر رہے ہو کسی کو دیکھ کر کبھی ہیٹ پہن رہے ہو کسی کو دیکھ کر کبھی اپنا منہ چھل رہے ہو بھول گئے ہو اس زمانے کو تمہیں کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تیجان العرب امامے کی ضرورت ہے تم آؤ اس دور کے اندر جب انسانیت حسین تھی جب انسانیت روشن تھی جب انسانیت کے سر پہ وقار کی چادر تھی میری مائیں میری بہنیں یہ بھی سن لیں یہ مغرب کی ٹینوں بننے کی کوشش نہ کریں تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے تو چار دیواری کی رونق ہے تو اگر سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا تو اگر جو ہے وہ گھر میں محدود ہو جائے اور بچوں کی تربیت میں لگ جائے تو حسین ابن علی جیسے بچے پرورش پایا کریں گے نہانی کے کراتے سوزے اقبال کہتا ہے تو نہیں جانتی اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا لیزے کی نوک پہ بھی قرآن سنا پیچھے چل پیچھے کی طرف تیرا سارا حسن تیری ساری زندگی اس زمانے کی طرف ہے ہمیں کسی سے زندگی کی بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے آقا نے ایک ایک چیز ہمارے روشن کر کے واضح کر کے رکھ دی ہوئی ہے اس لیے کسی کی اولامی میں اور کسی کی ریس میں اپنی زندگی گزارنے کا تکلف کرنے کی ہمیں قتم ضرورت نہیں ہے مت تکلف کریں اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو سادگی میں لے جائیں جو سادگی ہمارے آقا نے بتائی ہے اور اپنی زندگی کو اس نمونے کے اس پہ لے جاؤ کہ جس کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ اگر اس حسنہ دیکھنا ہے تو میرے محمد کی زندگی کو دیکھ آؤ اب اس, اس سمت پڑھٹیں اسلام یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو جب اونٹ کا گوشت تھانے اور اس کا دودھ پینے اور جو ہے وہ ہفتے کے دن کی تازیم کے حوالے سے اگر بات ہو تو اللہ اس کو بھی گوارہ نہ کرے تو اللہ کیسے گوارہ کرے گا کہ ہم حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلیظ گانیاں دینے والے حقیقت رائے نامی اس بدماش کی یاد میں منعقد کی جانے والی پسند کی تقریب کو مسلمان اپنے کلچر کا حصہ قرار دے دیں اور اس کو رسم بہارہ کا نام دے دیں اور اس کو جو ہے وہ موسم بہارہ کا نام دے دیں صاحبوں اگر شراب کی بوتل پہ روح افضاء کا لیبل لگا لیں تو کیا اس کی ماہیت بدل جائے گی یہ اس بدماش شخص کی یادگار ہے جس کو سر زکریہ خان نے جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمت کی توہین کی پاداش میں لاہور کے اندر قتل کیا تھا اور پھر اس کی یاد میں ایک سال کے بعد اس کی برسی کے موقع پر ہندوؤں نے یہ, یہ پتنگ اڑائی تھی آج ہم اس بسنت کی تقریب کو اپنے معاشرے کی تہذیب کا جزب لائن فخر سمجھتے ہیں اور پیلے لباس پہن کے بچیاں اور بچے لڑکیاں اور لڑکے چھوں کے اوپر شرابے پی کے ناچ رہے یہ کیسا دور آ گیا ہے سوچے ہم ہم کس نبی کے غلام ہیں سیدا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے؟ میں نے اس سے نرس کیا تھا کہ قیامت کا دن بھی ہوگا تو آواز آئے گی یا ماشر ماشاء اللہ جڑا کون او میشر کے اندر موجود لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو اس لیے کہ محمد ربی کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے تو جو اس خاتون نے جنت کو گالیاں دے تو اس کی جو یاد منائے چلو ذہن میں نہ صحیح جب بتا دیا جائے کہ جناب یہ اس کی یاد ہے اور پھر بھی کوئی مصر ہو تو وہ اپنا انجام خود سوچ لے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے تو اسلام نے ہمیں ان رسوم کو اور اس کلچر اور اس طرح کی تہذیب کو اپنانے سے روکا ہے تمہاری تہذیب کسی علاقے سے نہیں پھوٹتی یہ جملے غور کر کے سنیے گا تمہاری تہذیب کسی مشرق یا کسی مغرب کی پابند نہیں ہے تمہاری تہذیب کسی جغرافیہ کی پابند نہیں ہے تمہاری تہذیب کسی علاقے کی ہواؤں فضاؤں اور موسموں کی محتاج نہیں ہے تمہاری تہذیب کسی قوم کی اداؤں سے نہیں پھوٹتی محمد عربی کی اداؤں سے پھوٹتی ہے خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حاصل وہاں سے تہذیب کا درس لینا ہے تم نے وہاں سے زندگی لینی ہے تم نے وہاں سے روشنی لینی ہے آج میرے معاشرے کو کیا ہو گیا کہ ہم سب کچھ باہر سے لے رہے ہیں صرف کلمہ ہی رہ گئے اسلام اللہ اسم ہوب کمن القرآن اللہ خراب من مساجدا ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا قرآن رسم کے طور پہ پڑا جائے گا اور آگے فرمایا مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی یہ جملہ اگر تنخ نہ ہو تو مشاہدہ کرنے کیا ایسا نہیں ہے میں غور کروں آپ غور کریں جس دور کی نشاندہی کی گئی ہے کیا وہ دور آ گیا ہے بلکہ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گیا ہوا ہے آؤ اپنی زندگی کا تانا بانا بنے اس انداز میں جس کی تعلیم ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہر چیز باہر سے ہم لے رہے ہیں شادی ہوتی ہے تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے بس باقی سب کچھ ہم خیروں کا لیا ہوا ہے یہ خاندانی رسم ہے یہ علاقائی رسم ہے یہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا یہ ہم نے فلاں ملک میں گئے تھے وہاں دیکھا تھا یہ ہم نے فلاں خاندان میں دیکھا تھا صرف ایک نکاح رہ گیا اور وہ بھی کئی ایسا کرتے ہیں کہ نکاح بھی پانچ دن پہلے پڑھا لیتے ہیں کہ یہ جو آنا ہے چاند لمحوں کے لیے مولوک اور سب کچھ جھول ڈمکے روکنے پڑیں گے اور وہ ساری بدتمیزی روکنا پڑے گی یہ چاند لمحوں کا تعطل بھی کیوں ہو تو نکاح جو ہے وہ کسی اور جگہ پڑھا لو اور باقی جو شادی کی تقریب میں یہ نکاح کی خلل بنا برداشت کرو اور جو چاہو تم کرو آوارہ ہو جاؤ رسم ہنا کے نام سے کیا بدتمیزی ہے کیا بدتمیزی ہے رسم ہنا کے نام سے کہ پردے اتار پھینکے گئے اور بال کھول لیے گئے ہاتھوں اور تھانیوں میں چرار رکھے ہوئے ہیں اور محلے کے اوباش لڑکے جو ہے وہ راہوں میں کھڑے ہوئے اور اپنی نظروں کو پلیت کر رہے ہیں اور یہ میری باتیں تلخ ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت کے برعکس نہیں ہو سکتی ہیں میں کس معاشرے کا رونا ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور ایک برا شخص پانچ سو روپئے کے نوٹ کے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر پھینکتا ہے کسی نے پوچھا یہ ٹکڑے کیوں کیے کہ کہا کہ نظر نہ لگ جائے ڈانس بڑا اچھا کر رہی ہے تو کہا تجھے اس, اس کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے کہتا ہے میری بیٹی ہے یہ دور آ ہے یہ دور آ ہے اپنی حفاظت کر لو دائیں بائیں سے دیکھ کر کے اپنی زندگی کی راہیں متعین نہ کرو جب بھی زندگی کی راہیں متعین کرنا ہے تو مدینے کے نبی کو دیکھو مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ تو انہیں اس زندگی سے روشنی لے لی اس زندگی سے اجالے لینے وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آج کل ایک فیشن ہے کہ لوگ کیا کہیں ہر بندہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یار ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں یہ لوگ تجھے جہنم میں لے کے جائیں گے یہ لوگ تجھے رب سے دور کر دیں گے یہ لوگ تیرے ہاتھ سے دامنے کو چھڑا دیں گے نو لاکھ لوگوں کے پیچھے محمد عربی کی اداؤں کو اپنا لے یہی تیری زندگی کا حسن ہے یہ رسم ہنا کی بدتمیزی اللہ یاس بلّہ میں کیا کہوں کہنے والی بات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے جس ملک کے وزیر شاہی قلعے میں عورتوں سے تھپڑ کھا رہے ہو اب میں اس قوم کا کیا رونا رہا ہوں؟ میں کیا کہانی بیان کروں اس قوم کی وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکے تبی نہ رہی شولا مکالی نہ رہی رہ گئی رسمیں آزاد روح بے نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں برصیہ کھا ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے آج کہاں اسلام کو ڈھونڈیں اسلام تو غریب الفتن ہو گیا ہے اسلام کو تو ہم نے خوشی کے موقع پہ گھر سے نکال دیا ہے ہم سارے بوڑھے جڑ جاتے ہیں ماما نہ ہوا تو ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی سارا خاندان جڑے اور ماما جی کو راضی کرے میں نہیں کہتا نہ راضی کرو ماما جی آنے سل من من اسلام کی تعلیم ہے چچا جی نہیں ہوں گے تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی ان کو منا لو ٹھکی جان کو منا لو نہیں ہوں گے تو باپ راضی نہیں ہوگا میں کہتا ہوں مناؤ ہاتھ جوڑ کے مناؤ مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن چچا کو منا رہے ماموں کو منا رہے کو منا لے کوئی سوچے اللہ کے رسول کو بھی منا لے کوئی سوچے کہ اللہ کے رسول کو بھی تو منا لے اس وقت کہتے جی کیا کریں منڈا نہیں مانتا کیا کریں جی بس دور ایسا ایسا ہے کڑیاں ہی اب نہیں مانتی ان کڑیوں اور ان منڈوں کے چہروں پہ تھپڑ نہیں مارے جاتے جو رسول کے دین سے بغاوت سجاتے یہ منڈے کام نہیں آئیں گے یہ کڑیاں کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن محمد رفی کی شفاف کام آئے گی اللہ ترے سوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو لاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مس مئے ذو کے تن آسانی ہے تو مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اصلاب سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر آج ہم پستی میں گر گئے ہوئے ہمارا کوئی سان حال نہیں ہے اگر میں عالمی سیاسی منظر نامہ سامنے پیش کروں تو دل خون کی ہوتا ہے چھپن ستاون اسلامی ملک ایک آفیا صدیقی کو نہیں لے سکتے واپس قوم کی بیٹیاں ہو رہی ہیں وہ چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ کافروں کے بیٹوں کی ہم سے مائنی بنا جاتا ہمیں چھڑا لو وہ جیل کی دیواروں سے سر پٹ رہی ہے اور رو رہی ہے اور چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے کسی ایک حکمران کو بھی غیرت نہیں آ رہی کہاں گیا محمد بن قاسم کہاں گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں گیا شہاب الدین غوری وہ کیا کہا تھا اقبال نے رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے خیر تو ساکی صحیح لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں کھانے پہ کھڑے ہیں امت کی کیا حالت ہوئی ہے گواٹا نہ خانوں میں تڑپتے بلکتے اور زندگی حالتے لوگوں کا کسی کو خیال ہے شکیلا اور سابرا کے کیمپوں کے اندر سسکتے ہوئے نیم جان لوگوں کی کسی کو پرواہ ہے کابل کندھار چلا جنگی دشت للا تورہ بورہ تقریب موسل بغباد القدس کشمیر غزہ بوسینیہ چچینیہ سمالیہ آپ دیکھیں تو سہی ہر سمت تمہیں لاشیں ہی نظر آئیں گی تمہیں کبھی غور کرنے کا موقع جو تو زندگی اجیران بنی ہوئی ہے زندگی تو قیامت بنی ہوئی ہے ہمارے سروں سے بال نوچے جا رہے ہیں اور پھر ان زخموں میں تراب چھڑت کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جا رہا یہ امت مسلمہ کا حال ہے ابھی وہ شیر پڑا جا رہا تھ کہ تیری امت کا حال عیسا کی بھیڑوں سے بھی بدتر ہوا آج دیکھیں ہمارے ساتھ گلے کاتے جا رہے اور جب خون جاتا تو پیٹرول پھیپڑوں میں بھرا جاتا اور کسی کی حسبار نہیں ہوتی ایک مسلمان بیٹی کو کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے خونخار کتوں کے آگے اور اس کی چیخوں سے یہ انگریز یہ پدمارش اور گنڈے لطف کشید کرتے ہیں اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے اٹھا نہ پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے وہی آبو گلے ایران وہی تبریک ہے ساتھ کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی کس کس کا رونا رون کس کس کی بات کروں وہ کیا فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا پمپا کجا کجا نہ ہم کہ ہمہ داغ داغ است کہاں کہاں ذوی رکھوں جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے جس سمت بھی جاؤں لاشیں بکھرے نظر آتے ہیں جس سمت بھی جاؤں دکھوں کی داستان ہی نظر آتی ہے اور ہمیں ان اندر جو ہے وہ پورا باپ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے درمی کے ایک اخبار کے اندر ایک بوڑھے انگریز کی وسیعت چھپتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کروڑتا ہے جب میں مر جاؤں تو میری آدھی جائداد چرچ کو دے دی جائے اور آدھی جائیداد ہیں, ہیں لیکن کوئی اس وقت میرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے آج جس خاندانی سسٹم کی ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہوئے ہیں ہم اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں جدھر سے وہ واپس آ رہے ہیں ہم اس تارفن زدہ میں کے لیے بےتاب ہیں عجیب ہماری حالت ہو گئی ہے آج کوئی شخص اسلامی معاشرے میں بوڑھا ہوتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے یہ اسلام کا دیا ہوا فیصلہ رشتے کا نہیں ہوتا جب تک بابا جی ہاں نہیں کرتے جا کے کہ بوڑھے کا حال کیا ہوتا ہے سال کے بعد ایک دن آ مدر ڈے یا فادر ڈے پھول لے کر چلے گئے سال کے بعد اور میاں ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے ہمارا تو ہر روز مدر ڈے ہے ہمارا تو ہر روز ٹیچر ڈے ہے ہمیں کیا ضرورت ہے پلٹا بال سا بیمار ہو گئے چھ سال مجھے کتنے لوگوں نے کہا تین لوگوں نے میرے سے دھکے سے پاسپورٹ لے لیا اور تین مرتبہ جمع کرایا میں نے کہا نہیں ویزا لگے گا کیونکہ میرا حج تو روز گھر میں ہوتا ہے جو والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے پچھلے سال اور اس مکتوب بھیجا تو جو ہے وہ ویزا لگ گیا یہ میں بات کر رہا ایک مثال کے طور پر ماں باپ ان کو روز دیکھو روز حجے بلکہ وظیفہ محبت کی نظر سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ہوگا سیابین رز کی حضور اگر کوئی دو مکتوبا دیکھے کہا دو حجوں کا ثواب پھر رز کی حضور اگر کوئی 100 مکتوبا دیکھے کہا اللہ بہت بڑا ہے مطلب کیا تم دیکھتے تھک جاؤ گے وہ ثواب دیتا نہیں تھکے گا ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے ہمارا تو ہر روز مدر ہے تم کس تہذیب کے پیچھے لگے جنہوں نے تین سو دنوں کے اندر ایک دن رکھا ہوا ہے استاد کے لیے اس یہاں تو بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کے قدم چوم کے نکلتا اور وہ اگر ماں کو ملنا بھول جائے یا باپ کو ملنا بھول جائے تو اس کا سارا دن بے چین رہتا ہے اور گھر پلٹتا ہی ماں کو سلام کرتا ہے ہمارا تو یہ نے نے دیوانہ کر دی ہے. زیادہ جھان کر کے دیکھو اس گٹر میں وہ کتنے ہیں اور نکلنے کی کوئی رات تلاش کر رہے ہیں اور کوئی راستہ نہیں مل رہا راستہ نہیں مل رہا وہ پریشان ہے ان لاکھوں بچوں سے جن کا باپ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پریشان ہیں ان بیٹیوں سے کہ جو تیرہ سال کی عمر میں بچہ جنم دے دیتی ہیں وہ پریشان ہیں اس اپنے دور سے اور انہیں مجبور ہو کے فیصلہ کرنا پڑا ہم جنس پرستی کا جس معاشرے میں یہ پارلیمنٹ کے اندر گل پاس کیا جائے کیا تم اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہو اور اس کو اپنے لیے آئیڈیل معاشرہ قرار دے سکتے ہو لوگ بیرون ملک سے پلٹ کے آتے ہیں تو پھر تعریفیں کرتے بھی تھکتے میں کہتا ہوں انہیں کیا تعریفیں سناتے ہو وہاں کے اور کام کا تذکرہ کرو ان کا کا کیوں ہو گیا ہماری قوم کا؟ ساری باغی چلی جا رہی ہے صاحب اپنی تہذیب کو سیکھو اپنی زندگی کے پیچھے آؤ آو اور زندگی کا حسن تلاش کرو اور زندگی کا حسن تمہیں کہیں نہیں ملے گا اس کو کہتے ہیں جدت اگر عورت لباس پھینک دیتی ہے دوپٹہ اتار دیتی ہے تو اس کو جدت نہیں کہیں گے یہ تو قدامت ہے آپ پڑھیں تاریخ جہلیت کی وہ برہنا تباس کرتے تھے اللہ یہ تو جہالت کی طرف جانا ہے اسلام نے اس کو جو عروج دیا ہے وہ پردہ دیا ہے کی چادر دی ہے عورت برکے کو اپنے لیے قید کھانا نہ سمجھے میری بہن یہ تیری آبرو کا پہرا ہے یہ تیری حیا کا تیور ہے تیری چادر تیری آبرو کا پتہ دیتی ہے دور سے پتہ چلتا ہے شریف دادی آ رہی ہے یہ اپنے لیے عزت کا نشان سمجھ آج مرب گھبرایا ہوا ہمارے حجاب سے اور اگر کوئی عورت حجاب کرتی ہے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے یا تم آزادی اظہار کی بات کرتے ہو جو لباس پہنا چاہے اس کو پہنے دو گھبرا گیا کھوکھلا ہو گیا ان کا معاشرہ لیکن ہم ہیں تو ہماری ابھی تک آنکھ نہیں کھلی گئی آؤ دیکھیں حضور کی ادا کو اپنائیں حضور کی زندگی کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اختیار کریں. آج حال یہ ہے کہ بےساکی ہوتی ہے تو ہم گھر میں مٹھائی لے کے آتے ہوتے ہیں یہ ساخی کی ہمارا کیا تعلق ہے کی بچہ اٹھایا ہوتا اور اس نے کرشن کا لباس پہنا ہوا تھا وہ پیلا تھا لباس کرشن کا وہ کرشن ان کا دیوتا ہے اور وہ اتنا کمزور دیوتا تھا کہ اس کی بیوی بی کو اغوا کر دیا گیا تو اس کو ہنومان کی مدد لینی پڑی اور پھر جا میں لے لیکن بیوی بی پھر بھی اس دیوتا کتنے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور دین ہے اور تم ان کے پیچھے باغ کی نقل کرتے پھرتے ہو تمہارا دین کتنا خوبصورت ہے کتنا خوبصورت دین ہے تمہارا کے نور سے روشن دین ہے تمہارا محمد کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلا ہوا دین ہے تمہارا یہ دین وہ روشنیوں کا مستر ہے زمانے نے اگر روشنی لینی ہے تو آج بھی آئے محمد عربی کی چوکھٹ سے اس کو جانے میں گے دردر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے تو صاحبو آؤ ہم ان رسوم و رواج کا بائیکاٹ کریں اور اپنی زندگی کو حسن دیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ارض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی رسم مذہب کے نام پہ اپنائی جائے تو ہم اس کی بھی تردید کرتے ہیں وہ پیروں کی ٹانگے دبانے کی صورت میں ہو عورتوں کا یا گرولیاں بھرنا ہو یا نام محرموں کو مجمع عام میں بلا کے دمالے ڈالنا اور شام کلندرتا نام دینا ہو یا اس کی کوئی بھی صورت ہو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا انکار کرتے ہیں جو شریعت کے مزاج سے بات ٹکراتی ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں آ جائے ہم اس کا کبھی بکرار نہیں کریں گے ہم اس کا انکار کریں گے اور تمہیں بتاؤں تصوف کیا ہے لوگوں نے تصوف کو سمجھا ہی نہیں ہے پیری مریدی تو تماشا بن گیا ہے فلک نے بخشی ہے انہیں خواج بھی جو جانتے نہیں رب سے بندہ پروری کیا ہے جنہیں پتا ہی نہیں ہے کہ طریقہ کس کو ہی جس کو جس جس ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ پیری مریدی کا میں فرماتے ہیں رسول من بلا علومن چند رسموں کا کے کی ہوتی ہوتی کیسے میں چند مختلف رنگوں کے پٹکے پہننے کا نام تصوف نہیں ہے محمد عربی کی اداؤں کو ماننے کا نام تصور اقبال کہتا ہے فخر قرآن ہست رو فخر قرآن ہست رو نباب فکر اریا گرمی و ہنین فکر اریا بانگ تقبیر حسین ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام فقر نہیں ہے کربلا کی گرمی میں حسین کی للکار کا نام فقر بدر و ہنین میں جائے کی اداؤں کا نام طریقت ہے اپنی زندگی کو حضور کے قدموں میں ڈال لینے کا نام طریقت ہے پتہ نہیں تم نے کہاں سے کہا کچھ ہم سے کہا ہوتا جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں جو انسانوں کو مزدہ کر دیتے ہیں اور جو فکر کی بالید کی دینے کی بجائے فکر کے سوتے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو متحرک اور فہار انسانوں کو تاطل کا شکار کر دیتے ہیں وہ دین مصطفی کی فکر کا فروغ نہیں کر رہے وہ افلاطون کی فکر کا فروغ کر رہے یہ بات تنخو ہوگی لیکن اس کے بغیر کہے میں اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر سکتا ہوں حضرت ابو اسحاد آپ جنگل میں گئے تو دیکھا کچھ لوگ گھاس کھاتے ہیں اور اللہ نہ کرتے ہیں حضرت امام ابو لکھا داتا صاحب کشف موجود میں لکھتے ہیں پڑھے تو سبب پتا نہیں کہاں سے آپ نے گھاس کھاتے پھرتے ہو نبی کی امت فتنے میں اس کو فتنے سے کون نکالے گا صاحبوں ہم کریں میں نے اس دن کہا تھا جب اس پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ یہ درس کوئی رسمی درس نہیں ہے اور نہ میں اپنے علمی تفوق کو بیان کرنے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہوں نہ میرا مقصد ووٹ لینا ہے نہ میرا مقصد نوٹ لینا ہے اور یہ بات بھی کھل کے کہہ دوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان اسی لیے نمازی اپنے بھی خفام سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلا کو کبھی کہہ نہ سکا کان جو بات سیدھی ہے وہ لوگ کے زبان پہ لے آتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس سے بڑی مقاونتیں بڑی مخالفتیں ہیں نکتہ چینی کی آنڈیاں ہیں نامافق حالات کے جکڑا ہیں لوگ کیا کچھ نہیں کہتے لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی مجھے پتہ ہے میں مصطفیٰ کی نظروں میں صدق کروں ہوں میں نے غلط نہیں کہا میں نے غلط نہیں کہا جو کہا دین کی روح کے مطابق کہا تو صاحبو آؤ ہم عظم کریں اور اٹھیں ہر شخص آپ میں سے جو ہے وہ میرا نہیں محمد عربی کا سپاہی بنیں اور نکلے میدان میں اور دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں تو آئیے ہمارے جو ہے وہ قدم پا قدم چلیں اور اس راستے کے مسافر بن جائیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پردوس میں جا کر